السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خدا اللہ علیہ السلام اور کتاب سادات نامی سلسلہ درسوں طالباً آٹھواں درس ہو چند نانی کا اور جو نو سادات نامی حضرت امیر کبھی ہدایت ہری اضا محمد نعل محمد نورانی تعلومات مدین و چپ اللہ عربہ شعبین بابرقہ شعبین ادال حدیث کی کوششبت حدیث نمبر اکیس تک حدیث نمبر بائیس تیئیس اور چوبیس پو تھن چپی کوششبت اور جہدیث گنگامہ لہسنہ پرمانہ اور جہادی لہسن ادال ہوشیار کرنے والی اور مزان بہت زیادہ الحبیت حوالے کا ساما پیامبر فیا پہ اولاد کن حوالے کا بہت زیادہ خون لگا قسمی توہین پیشتنا خون لا تغلی تن چپی دن خونلا عزستن چیشنا کھون لگا, لگا قسم نقصان تن چوپیشے دینا خونلہ دل لذارے بچپی شنا مزان للہ بہت زیادہ محتاط روشنی نا. اور جہادیش کو نہیں ادا اللہ معرفت پہ ضرورتوں نرواش دنیائی نوں تاکہ رسول نو محبت سچا بات نہ اور مزہ محمد نہ سے بیاد پہ کو نرواش دنیا نوں مطالعہ صحیح محلثانہ واحد ضرورت اکثریت تو نے سے ڈسے متمسیت پہ من لا صحیح لیکن بعض جگہوں نکاح عالم عدلہ بہت زیادہ عرصہ اسمت بس اور بعض نے جماعت جی قوم دی علاقوں نے سرما سنتے سوچنا ہوگا کہ دیہیث جائے میں نے امیر کا بیری شفاپسند نورانی تعلیمات کو السامہ پیامر شاپ زبان اتھر فیصدی تو دے حدیث کن, کن پیامبری کا نئے امیر حدیث نقل و حسمت چھس حدیث کن مولا امام کے خیر مولا امام علی مولا امام علی کے زبان کے نقل و تو جو بھیا حدیث صحیح حدیث جو شوق پکا مضبوط تو ماں تعالیٰ اس میں محتاط رہنے کی ضرورت ہے عطی دغل محمد علامد جیسے جتنا ہو سکے محبتی بنیادوں پر معدتی بنیادوں پر عقیداتی بنیادوں پر استوار وایدفی اور عدی رفتار پر خون جیسے ہر لحاظ کا الحم وط پتفی اور خدا پہ امبرف انہوں جو مقام منزلت دیا ہے دونوں تعالیٰ میں ضرورت فنوں اور حدیث میں تجمہ بھی دلاں خود تجمہ غور و اس نیچے سے خشچہ ٹوچن باعثی حدیث بھی نوں مول ممرض سے آگے آئی کریں نقل و صحاب بھی حافظ کا سلمس قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا رضا دََ دینا صحاب عمبر کا سلمس نہیں اولاد کو دس سے بغض بداوت دشمنی اقمین مگر تھا دے آتا انہیں اولاد کو نمت پا تو چھ بھونم عدم خود غور و فکر حدیث پو شام سے ٹاک ٹھک اور شوہادی اور دو کا اور کوئی بھی انسان فطری طور پر خود کو یہ ثابت کرنے تو تیر نہیں ہے کہ دینے عطام کے سندر وہ صبر بھی اور دوسرا زی و احت ہو تو حضرت صلاح پہ عمری سے اگر کوئی یہ چاہتے ہیں کہ اسے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہاں آآ آآ حلال زیادہ منہ میں صاف ہوتا ہوں سہمت پیدا ہوں کھلو خری کے نگاہ گھوس کھولو خریشنی پگھلتا گوس کھولو خری باتیں پگلتا کہ نہ جو بھی عالم محمد نہ سے اچھی حساب کتاب پڑھو مریش نہیں پینگو سے نے جیسے نہ عداوت نہ یا مریشنی پینتی تہماز انہوں جیسے محبت دُت اور عزت یوت احترام یوت حرمت یو کیا ہے انسان کو اپنے اندر دیکھنا پڑے گا تو دی حدیث و علیہ وسلم ہوش روایت فون مذالیہ العیث القطف وسن جی اللہ احمد السلّمہ پیغمبر شاپ سے قسلمس اور قرآنِ ان خدا سے قصل عت کی گئی حبیب سنگی حبیب صن دِن الحواء اللہ علیہ اللّہ یو حا بھی بھی کسل حدیث وہی اما حدیث نقرانی نقرانی لفظ مانا خداََ اور حدیث کُن لفذ پو پیامبری مانا پو خدائے مضان اللہ مدان حقیقت کُن مزین وسط اور مزان اللہ عل محمد محمد محمد مزان دو دو چھوٹ چھوٹ دو دو اور دو بش دو بہ سال چھت چھنون حدیث پہ نمبر تیئیس میں دو بس اور میدان اللہ واقع بہت زیادہ عالم محمد نڈیس محتاطی خون کسی بھی سے خون لا مدان اللہ بےزتی وعادپی پی خوں دلیل بعد پیسے انتہائی محتاط حسن ٹوچن فنون دین الصحاب پہ عمر کسل و مت عالیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منی تقرا اولاد سوچی اولاد ان نگاہ حکالت نگر خون معاشی حقیر بھی کوشش کرنا ذلیل بھی کوشش بھیجنا خون کسی بھی زاویے سے خون عزت حرمت کو چک پہ کوشش کرنا خون لانا تکلیف نقصان سنچ کوشش کرنا ہے جن کا مدا اہتکار حقارت پوجی ہو من باقی دکھ چپو خون لازیت مو خون ننگ حمل میں تامو خوں زندگی وسائل میں ہوں خون لمکی تامو خوں کیس کو نیند نو مبتلا خوں کوٹ کا جدید تو یہ تو پھر تو بات ہی الگ ہے نا جہاں صرف حقارت تو ایک بدتمیزی لفظ ہے کہ انسانی حقارت ہو جاتی ہے تو دے بے خن بلا بدتمیزی کلچک دے خان بلا خدا سے دیا تو وارنیمین ملاسامت عمبری سے اونخون عظیب جگہ دکھ, دکھ چھوڑنا خون عظیت بھیجنا کو تکلیف کرنا پھر ان کا کیا انجام ہوگا پھر وہ اپنی جگہ پر سوچیں پھر آیا گھوم پھر بھی عمری خاپ سے راضی ہوگا کیا بل پہ عمبری شفات کے پھر وہ ہوگا ہمیں سمجھنا ہوگا ہمیں ان چیزوں پر ایمان لانا ہوگا بل قیام اللہ کا مت تو چو نہیں رسول <سؤال> اللہ محمد حکالت اولاد کنیشن اور میں نے سوچی سنگا محمد کرتے نگاہ لے چھو غور دی میو اللہ حقارت نے فور خانے اللہ شوبین سنگیل شوبین خانے سنگ حتح موسا کے باپِ صحمت شعبی سان علیہ کے باپِ صحمت عوامی صاحب داؤود علیہ السلام باپِ شعبی صان اور قرآن مسجد جسمہ شعب و غامی نُ جے سون کا اللہ نے گا اچھا دوست لانے صوفے آیت پن جو قرآن صاف عوشت کے سوچی ولدین النبی سوچے خدائے شسفہ نبی اللہ دکھ نا دیکھ قرآن اوسد دی خدا لانے صوفے باغ قرآن آیت تو چزون اگر سوچی را محمد حقیر بے کوشش بندہ خوں زلیل بے کوشش بندہ خوں بیتی کا طورات زبر قرآن گامی روشنی دمی ملعونی ، دمی کے خدا اور دی تمام شعبین دمی کے خدا پمبریل اللہ نے اللہ بھگبت شسفونوں جن سو سے ہمیں سمجھنا چاہیے تہذا کیوں کہ اہمیت پہ خدائی نظر تعام حدیث نمبر چوبیسویں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منی تقرا سوچی سنگا محمد حخیر بے کوشش بین خون حکلت نگاہ تعالیٰ انحسم اول بسرات تو خدا اندالم سکھے کویت پر استاد پی دیے قوت میں اسکاخ قوت بصارت اور قوت سمانت میں اسکا ختم بین لو اور لیکن لیکن نامی حائقل محمد خدا سے حقائق می فکر آزان دل و دماكن جو حقائق صحیح فیصلہ بھی عالم محمد دشمنی ریحان كن نے خدا سے دی حقائق تھومی حقائق لسنا اور حقائق درغ وہ دے قوت پولا غ غ غ غ غلط چیز پہ صحیح سے صحیح چیز غلط نوز نوز بلّہ تو یہ انسانی قوت سماعت اور قوائی بسرات جو حقائق علمی درغ و عظیم قوت مِس کہیں خدا سے نعمت مسکیں جو سلب سولہ پھر انسان حقائق علمی درک بات تو ناممکن سائیں تو پھر سول زارمی کو نابین اٹھا نابل سول خدا سے بات نہیں پھر بصیرت تو نابینا وت خود چشمی بصیرت تو خدنا ابرال کرنا خوش خاضہ چن کس چون تھن تو دی حادیث کو لے کے نہ سبق دینے والی اور ندان اللہ چونکا دینے والی نظام ہوشیار بیت پہ حادیث کن چھ بنو سبق لین اور یعنی علاقوں نینوں یعنی ٹون کو نہیں یعنی ہر مقام کے دے ہنسوں خدا پہ عمر زمین بھی دے مقام منزلت میں کوشش بھی پروزگار بادن پر علیہ السلام ہستوں گی محمد نال محمد صحیح معرفتوں سے خون صحیح محبت بدل گان اللہ توفی سدوس اور جوں محبت محبت نتیجین دین اضاء الخون اعتعدی بی اور خون تم فی داساں اسلامی نورانی قرآن الفۃۃ العلم کو صحیح دل بھی سا خدا رنگ عاملہ توفی